السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹوں کا مرکز لائبریری کراچی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 أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل مدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار من يتعي الله ورسوله فقد رشد واهتدى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 پال اسلم تجرب المین قربانی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ وسلاۃ والسلام کی سنت ہے جسے اللہ رب العزت نے قیامت کے لیے برقرار رکھا اور ہر سال یہ سنت زندہ جاوید ہوتی ہے اور دنیا بھر میں قربانیاں ہوتی ہیں اور قربانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بلند ہوتی ہے کثرت سے تکبیرات پڑھی جاتی ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے جن کی ملت جن کا طریقہ اور اسوا پوری دنیا کے لیے ایک مثال کی حیثیت رکھتا ہے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اوحین علیف ہے انتب ملت ابراہیم حنیف کہ ہم آپ کی طرف یہ وہی کر رہے ہیں کہ آپ آب بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کے دین کے پیروکار بن جائیں آپ بھی ان کی اتباع کریں جو کہ حنیف تھے اور وہ ماکان احمد المشرقین مشرقین میں سے نہیں تھے نبی علیہ السلام کے دور و مشرقین ملت ابراہیمی کی اتباع کے دعوے دار تھے اور نبی علیہ السلام کو ابراہیمی ملت سے خارج قرار دیتے تھے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں یہ جملہ بار بار فرمایا ہے کہ بما خان امد المشرقین ابراہیم علیہ السلام کا مشرقین سے کوئی تعلق نہیں تھا یہ مشرقین عرب کیسے ان کی ملت کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں ہر گھر میں بت ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کو بتوں سے بھر دیا پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور مرکزی مقامات پر بت نصب ہیں یہ کس تعلق سے اپنے آپ کو ابراہیمی ہی کہتے ہیں یہ جملہ بار بار دوہرا کر مشرقی نے مکہ کے دعویٰ کی تردید فرمائی ابراہیمی تو وہ ہے جو مکمل طور پہ شرک سے بیزار ہو اور حنیف ہو حنیف جس کی جمع ہو آتی ہے اس کا معنی ہے کہ تمام باطل نظریات سے الگ تھلگ ہو اور دین اسلام کو اور توحید خالص کو اپنے سینے سے لگائے رکھے اللہ تعالیٰ کے نظام کے سوا جتنے نظام ہیں ان سب سے بری اور بیزار ہو وہ حنیف نبی اسلام کی حدیث بھی ہے بعض تو بر حنیفیت مجھے حنیفیت دین حنیف کے ساتھ بھیجا گیا ہے جو میرے سچے پیروکار ہیں ان میں یقینی طور پہ حنیفیت ہوگی صرف میرے دین کو میری دعوت کو سینے سے لگائیں گے باقی ہر چیز کو چھوڑ دیں گے ہر چیز سے بیزاری نفرت اور دوری اختیار کر لیں گے یہ دین دین حنیفیت ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے یہ دو امتیازی پہلو ہیں ایک مشرقین سے کوئی تعلق نہیں تھا اور دوسرا حنیفیت دین توحید کو اختیار کرنے والے اور اس کے سوا جو بھی افکار ہیں نظریات ہیں اقوام عالم کے جو بھی مذاہب ہیں ان سے پوری طرح کنارہ کشی اختیار کی جائے اور اسی سچے دین کو اختیار کیا جائے اور اس پر قائم رہا جائے جو بھی ملت ابراہیمی سے صرف نظر کرے گا اعراض کرے گا اور اپنا منہ پھیرے گا اسے قرآن نے پرلے درجے کا بیوقوف کہا ہے یارغبہ ملت ابراہیم اللہ منصف نفس ملت ابراہیمی سے اراد کرنے والا وہی ہے جو انتہائی احمق اور بیوقوف ہے اس میں عقل کی دانش کی اور شعور کی کوئی روق ہی نہیں ہے بالکل وہ عقل سے پیدل ہے اتنے عظیم و شان منہج سے بے رخی برتنے والا عقل مند ہو ہی نہیں سکتا بڑا قدستی نہ ہو دنیا جو ان کا منہج تھا جو ان کی ملت تھی اسی بنا پر ہم نے ابراہیم اسلام کو دنیا میں چن لیا اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے آخرت علاجین اور آخرت نے ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ صالحین میں سے ہوں گے انتہائی نیکوکار لوگوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک تذکیہ ہے ایک شہادت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ ہمارے چنے ہوئے بندے ہیں اور آخرت میں کامیاب لوگوں میں ہوں گے صالحین میں سے ہوں گے کس بنا پر جو ان کا منج تھا جو ان کا عقیدہ تھا فکر تھی جس نظام پر وہ قائم تھے اس نظام کے بنا پر کیا ان کی فکر تھی کیا ان کا عقیدہ تھا یا کیا ان کا منج تھا وہ سارا کا سارا اگلی ایک آیت میں سمو دیا گیا ہے اذ ربو قال رب اسلم ربین اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم میرا فرما پردار بن جائے میرا مسلم بن جائے میرے سامنے استسلام انقیاد انتیاد اور سچی غلامی قبول کر لی فرمایا کہ اسلام دے رب العالمین میں رب العالمین کا فرما بردار بن گیا اور میں نے یہ غلامی قبول کر لی انقیاد و استسلام قبول کر لیا یہ سیدنا خلید اللہ علیہ السلط اسلام کی پوری زندگی کا نشو روڑ ہے اللہ رب العزت نے اپنے سامنے جھکنے کو استسلام قبول کرنے کو کہا قبول کر لیا تیار ہو گئے اللہ رب العزت نے خود اس کی گواہی دی ابراہیم اللہ دفا ابراہیم جو کہ بڑا باوفا ہے یہ شہادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان ابراہیم اکان امت ان قانت دلہ ابراہیم امت ہے پوری ایک انجمن ہے حالانکہ فرد واحد ہے اگر امت کے افراد کو جمع کیا جائے تو کوئی مجاہد ہوگا کوئی سخی ہوگا کوئی عالم ہوگا کوئی قائم النل ہوگا کوئی سائم النہار ہوگا ابراہیم اکیلے یا سب کچھ تھے جو خسائل ایک امت میں پائی جاتی ہیں اکیلے ابراہیم میں موجود تھی اور قانتن فرما بردان مزر قان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تزکی اور ایک شہادت ہے اس لیے پتہ خد اللہ ابراہیم خلیلا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا دیا ایک ایسا دوست جس کی دوستی ہر خرابی سے پاک ہر خلل سے پاک ہے جس کی دوستی وفا شعری پر قائم ہے کائنات میں دو ہی افراد ہیں جنہیں خلت کے مقام سے نوازا گیا ایک ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے نبی یاخر الزمان سید بار اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دونوں شخصیتیں اللہ کے اللہ کی خلیل ہیں تیسری کوئی شخصیت نہیں عید و رحیم علیہ السلام کا مقام وفا اللہ تعالیٰ کے سامنے مکمل استسلام قبول کرنا اور پوری طرح غلامی کے دائرے میں آ جانا یہ ان کی سیرت طیبہ کا سب سے امتیازی پہلو جو قربانی کا فلسفہ وہ یہی ہے جو قربانی قیامت کے لیے مشروع ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اس کے پیچھے اطاعت انقیاد است اسلام اور غلامی کی ایک ایسی تاریخ ہے کہ وہ تاریخ ایک ہی فرد واحد کے ارد گرد گھومتی ہے اللہ تعالیٰ کی ایک, ایک عجیب اطلاع ایک آزمائش جو دنیا کے اربوں کھربوں انسانوں میں کسی اور کو نہیں دی گئی صرف ابراہیم علیہ السلام تسلیم و روا اور خضور انقیاد کا ایک عجیب نمونہ ویسے تو پوری زندگی اسی استسلام اور غلامی کا مظہر تھی قادب اسلم قال اسلم تھی ابراہیم میرا مسیحی بن جا میرا فرما کردار بن جا میرا وفا شعار بن جائے رض کیا کہ بن چکا ہوں بن گیا ہوں تو اگر بن گئے ہو تو پھر بڑے کڑے امتحان غلامی اور اسلام کا دعوی کرنے والا اللہ تعالی کے امتحان سے بچ نہیں سکتا اشد البلاد المبیا سمبل انسل فل انسل سخت تکلیفیں نبیوں پر آتی ہیں کیونکہ نبی سب سے زیادہ اللہ کے متھی اور قوام بردار ہوتے ہیں سب سے زیادہ اللہ کی اطاعت اور اس کے سامنے اس کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں تو سب سے سخت آزمائش نبیوں پر آتے ہیں انبیاء کے بعد وہ لوگ جن کا درجہ اور مقام انبیاء کے بعد ہے اور غالباً علماء ہیں اللہ علماء وارثت الانبیاء علماء کے کو انبیاء کی وراثت دی گئی ہے علما نبیوں کے مشن کے وارث ہیں تو اللہ تعالی یقیناً انہیں جڑتا ہے آزماتا ہے تاکہ پوری طرح جو استسلام ہے اطاعت اور انقیاد ہے اس کا امتحان لے لے جب رجل حضر اللہ قدر دی نہیں ہر بندے کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے اگر دین میں سختی ہو تو آزمائش بھی سخت ہوتی ہے اور اگر دین ڈھیلا ڈھالا ہو تو آزمائش بھی ڈھیلی ڈھالی ہوتی ہے اور ابراہیم علیہ السلام تو عقیدے کے اطاعت اور خروب کے پہاڑ تھے نبی تھے انبیاء کے باپ اور دادا تھے جن کے منہج کو اور جن کی ملت کو پوری دنیا پر فرض قرار دے دیا گیا اس کے بغیر اطاعت کا کوئی تصور نہیں تو توحید خالص اور سچی غلامی سچی اطاعت استسلام اور انقیاد یہ ان کا سمر حیات ہے اور ایک امتیازی پہلو جس کی جس کی ابتدا ابراہیم بطور داغی کے ہوئی تنے تنہا سے فرد فراہد تھے اللہ تعالی نے پوری قوم کی طرف بھیج دیا کہ قوم کو دعوت دو توحید کی قوم کو دعوت دی اپنے گھر سے مشن کا آغاز کیا ہے اپنے باپ آدر کو طاقت دی یا ابت علی متو مادہ یس نو بلائن سے رو بلا یون یہ ان ان کی پوجا کرتے ہو نہ وہ دیکھتے ہیں نہ وہ بولتے ہیں اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں یابت انی قد علم معلمیت فت بہنی کا فاتبعنی دن سبھی ہے ابا جان میرے پاس اللہ کا علم آ چکے اللہ تعالیٰ کی وہی آ چکی جو آپ کے پاس نہیں ہے میرے پاس ہے میری پیروی کر لو میری اتباع کر لو اس رات مستقیم ہے مگر دھمکیاں میں پتھر مار مار کے ختم کرنے کا ایک ڈراوا دیا گیا امتحان شروع ہو چکا اور اس سے بڑھ کر نمرود وقت اپنے آپ کو خدا کہنے والا اپنی پوجا کی دعوت دینے والا ابراہیم نمرود کے پاس جا الم تراہی رب ہی نمرود کے ایوان میں پہنچ گئے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر توحید کا پیغام پہنچایا یہ سب اطاعت کا امتحان قوم کو سمجھایا اپنے باپ کو سمجھایا وقت کے حاکم کو دعوت دی ہر طرف سے دھمکیاں ہی دھمکیاں ملیں حتیٰ کہ یہاں تک کہہ لیا گیا کہ ہر رو بن سرو آج کہ ایسا کرو ابراہیم کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو ہے نا حماقت معبود مدد کرتے ہیں اور یہ معبودوں کو مدد دے رہے ہیں اس کو جلا دے ہمارے بتوں کے خلاف بولتا ہے اسے جلا دیا جائے اور یہ بھی ایک عجیب آزمائش تھی وقت بھی سو فیصد پورا ہو سکا جلانے کے لیے قوم نے اپنے بھرپور وسائل تج دیے ایک ایسی آگ جلا ڈالی جو شاید کبھی بھڑکی ہو شاید ہی کبھی چشم فلپ نے دیکھی ہو اس میں ڈالے گئے اس قدر حرارت تھی شدت تھی تمازت تھی کہ قریب جانے کی ہمت نہیں ہو رہی اب قریب کون جائے کون ان کو ڈرے پھر شیطان نعین نے ایک آلہ برانے کا مشورہ دیا منجنیت جسے آپ توپ سمجھ لیجیے جس کا گولہ دور سے داغا جاتا ہے تو ناجر منجنیت تیار ہوئی جس میں ابراہیم نے اسلام کو ڈالا گیا فرشتے کیسے برداشت کرتے فرشتوں کا بوجھ اس منجلیب پر تھا اور وہ چل نہیں پا رہی تھی فرش مردود پہنچ گئے کہ یہاں فرشتوں کا وزن اگر یہ ہٹانا ہے تو انہیں برہنا کر دو برہنا انسان ہو تو فرشتے وہاں سے چلے جاتے چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو برہنا کیا گیا یوں یہ وہ شخصیت بن گئی جسے سب سے پہلے اللہ کی رحم بے لباس کیا گیا اور برہنہ کیا گیا نبی اسلام کے حدیث ہے کہ انا ابلا میم سا يوم القیامت ابراہیم قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کا لباس ابراہیم السلام کو پہنایا جائے گا انہیں سب سے پہلے اللہ کی رحم برہنہ کیا گیا تھا پوری دنیا برہنہ آئے گی اتنا دکھ کروں گا ربے کو اپنے رب پتل کو اٹھائے جائیں گے ننگے پاؤں ننگے بدن اور خطرنا کے بغیر کیسے پیدا ہوئے تھے امل مول نے پوچھا یا رسول اللہ صلی سن اندر برد بنا برگ اگر مرد عورتیں برہنا ہوں گی تو ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے مرد عورتوں کو دیکھیں گے عورتیں مردوں کو دیکھیں گی رسول اللہ سم نے شادیا کہ عائشہ الامر افزا نہیں قیامت کا معاملہ اس قدر حولاک ہوگا کہ کسی کو دیکھنے کی ہوش ہی نہیں ہو بس نفسی نفسی نفسی نفسی آئے میرا کیا بنے گا میرا کیا بنے گا یہ قیامت کا بحو ہے جس کی شدت کو دیکھ کر جس کے چہرے کو دیکھ کر اتنے سخت آسمان ریزہ ریزہ ہو جائیں گے زمینیں ٹوٹ پھوٹ جائیں گے سور چاند ستارے بے نور ہو جائیں گے پہاڑ روئی کے گالے بن کے اڑیں گے اور بالاخر وہ بھی ریزا رہتا ہو جائے گا سمندروں کا پانی کھولے گا بیچے کی حرارت کی وجہ سے بائدل بہار اور سب جے جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا اور بالاخر یہ پانی بھی خشک ہو جائے گا پہاڑ زمین سے افڑ جائیں گے اور یہ ابھار سارے ختم ہو جائیں گے سمندروں کی گہرائی بھی ختم ہو جائے گی اور زمین بالکل برابر ہو جائے گی کوئی نشان نہیں کوئی سایہ نہیں کوئی اونچ نیچ نہیں کوئی نشیب و فراز نہیں یہ قیامت کا وقوع ہے ان لوگوں کا کیا گنے گا جن پر قیامت قائم ہوگی اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ لا لا تقوم الا لاۃسرارناس کی تعانت بد وقت لوگوں پر قائم ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب کہ پوری زمین پر عدل ہوگا اسلام کا دورے دورہ ہوگا اور ان کی وفات کے بعد پھر دوبارہ شیطان اپنی شرارتوں پر اتر آئے گئے دوبارہ میں عصریتیں جنم لیں گی بد کردار لوگ پیدا ہوں گے یہ بالکل قیامت کا آخیر ہے دنیا کا آخر ہے آخر ایک ہوا یمن سے نکلے گی اور ایک عدیض میں شام سے نکلے گی تدویر یہ ہے کہ دونوں مقامات سے نکلے گی یمن سے بھی اور شام سے بھی بڑی لطیم ہوا جو مسلمانوں کو لاحق ہوگی اور ان کی آہستہ آہستہ موت واقع ہو جائے گی بڑے لطافت کے ساتھ ٹھنڈے طریقے سے اور پھر بدبخت لوگ باقی بچیں گے جن پر قیامت قائم ہوگی بڑا یہ ہولناک منظر ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر سارا نظام گرم گرم ہو جائے گا بہ ادھر اشاروں اگتے رکھ بہ ادھر کو دس باغ کی حاملہ ہے انہیں بےکار سمجھ کے چھوڑ دیا جائے گا حالانکہ اربوں کا سب سے قیمتی اثاثہ تصور ہوتا تھا اونٹنی اور وہ بھی حاملہ ہو اور وراثت کے قریب ہو بڑا اس کا اہتمام کرتے تھے مگر جب قیامت کا چہرہ دیکھیں گے تو ان اونٹنیوں کو بھی بالکل معطل کر دیا جائے گا اور بیکار چھوڑ دیا جائے گا اور جب جنگلی جانور اپنے ٹھکانوں سے نکل آئیں گے اور وہ بھی خوف کے ماریں شہروں پر رخ کریں گے کہ شاید وہاں ہمیں جائے بنا نہیں جائے یہ قیامت کے بخو اور قیامت کا چہرہ ہے جسے دیکھ کر یہ سارے امور وبا ہوں گے تو لوگ بھی اٹھیں گے بالکل برہ نہ مرد اور عورتیں عائشہ دیکھا نے پوچھا کہ لوگ تو دیکھیں گے دوسرے کو امر افا معاملہ بہت ہی سنگین ہوگا اور بہت ہیبت ناک ہوگا کسی کو دیکھنے کی ہوش نہیں ہوگی تو ایسے میں سب سے پہلے جنت کا لباس فاخر سید الموحدین ابو المبیا خلید اللہ ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے اللہ رب العزت یقینا ان کی برہندگی کی قدر کرے گا چنانچہ برہنا کر کے وہ قوم ان کو آگ میں ڈالنے میں کامیاب ہو سکے ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر نعرہ توحید تھا حسب اللہ و نعم الوکیل ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ سب سے بہترین کارساز ساز ہیں. یہ ابتدا ایک ہی شخصیت کی ہوئی اللہ پر تبکر اس کے کارساز ہونے کا عقیدہ اسی کو کافی سمجھنا اور قرار دینا ابراہیم علیہ السلام کی اس آزمائش کا یہ ایک سمرہ ہے کہ اللہ ہی کار ہے اسی پر تبکر رکھا جائے اسی کو کافی سمجھا جائے اور یہ وظیفہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے حسب و نیب الوکیل حسب اللہ نیب الوکیل خاص طور پہ فطروں کے اس دور میں جہاں جرائم بھی کھلے عام دعوت دے رہے ہیں اور جہاں آزمائشیں بھی ہیں ہلاکتیں اور موتیں بھی ہیں طرح طرح کے خسارے بھی ہیں تو ایک بندہ اگر اسی وظیفے کو پھر سے چا بنانے حسم اللہ علیہ حسم اللہ علیہ اللہ بڑا کارساز ساز ابراہیم نے اسلام نے پڑھا اللہ کا آڈر آ یا نارو آرو رولی برتم مسلمان ابراہیم اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلام دیواری ہو جا تو میری مخلوق ہے میرے عمر سے چلتی ہے لیکن آج میرا حکم ہے کہ قطن نہیں چلنا بلکہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ایسی ٹھنڈی بھی نہیں کہ تیری ٹھنڈک میرے بندے کو نقصان پہنچا دے بلکہ ٹھنڈک میں سلامتی ہو بردم و سلام ٹھنڈک میں سلامتی ہو کہ ایک بار کا نقصان نہ ہو میرے بندے کا یہ اللہ تعالیٰ کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے امر پر آگ میں چلے گئے داخل ہو گئے دعا بھی نہیں کی کہ یا اللہ مجھے اس فتنے سے بچا لے اس آگ کی آزمائش سے بچا لے تھے خلیم تھے اللہ تعالی کے ایسے دوست تھے جن کی دوستی میں کوئی خلل نہیں تھا بس اللہ کا عمر ہے دعا بھی نہیں کی کہ مجھے اس آگ سے بچا لے دعا تو حق ہے کوئی مشکل ہو کوئی مصیبت ہو آپ دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس آزمائش سے اس تکلیف سے میری حفاظت کروا لیکن نہیں مقام میں خلت کا دقالا یہی تھا باپ نے دھمکیاں دی قوم نے ڈرایا دھمکایا اللہ تعالیٰ کی یہ آزمائش میں آئی کہ تم تن تنہا ہو لیکن میرا یہ کام بھی کرو کہ جو میرے مقابلے میں بت تراشے گئے ہیں بتایادہ ان کا محبت ہے بتوں سے بھرا ہوا ان سب کو توڑنا پھوڑنا ان کو نسخ کرنا ان کو گرا دینا ہے یہ بھی ایک کڑی آزمائش تھی پوری قوم تھی اس کی تاغی تاختی تھی اس کی سپاہ تھی اس کی فوج تھی اس کے وسائل تھے مگر کوئی پرواہ نہیں اللہ کا آڈر اللہ تعالیٰ کا آڈر سر خرو ہوئے جائید ہم جزا سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے سب کے حصے بخرے کر دیے اللہ تعالیٰ کیرن فرمائی در کے وطن پر مجبور ہوئے ہجرت کی رائے اختیار کی اکیلے اور ان کی بیلیشن کا وارث کون ہو رب حب من میرا ایک نیک بیٹا داخر ماد چھیاسی سال کی عمر ہے کوئی تو تنہائیوں کا خمخوار بن جائے اور میرے بعد میرے بشن کا وارث بن جائے یہ دعا قبول ہوگی خبر شرنا ہو غلام حلیم ایک حلیم تحمل والا بیٹے کی بشارت آ ایسا تحمل والا تو چھری کے نیچے بھی تحمل کا مظاہرہ کرے ایسا غلام کہ اس پر چھری جلائی جائے پھر بھی حلم بردواری اور تحمل کا مظاہرہ کرے چنانچہ بیٹا مل گیا کچھ تنہائی دور ہوئی ایک اور امتحان آ کہ اپنے اس بیٹے کو اور اس کی والدہ کو فلاں مقام پر جنگل میں تنہا چھوڑ دیا یہ مقام وہی ہے جہاں آج اللہ کا گھر دا بھی رون کہیں رون کے ان رونقوں کے پیچھے کس کی استقامت ہے دن رات وہاں رونتے ہیں اور بعد بعد لاکھوں افراد ہوتے ہیں لیکن آج وہاں تنہائی تھی جنگل تھا بیا تھا نہ کوئی اناج تھا نہ کوئی پانی کا انتظام تھا بس اللہ کا امر آ گیا ابراہیم بالکل تنہا ہو گئے پہلے بیوی ساتھ تھی بیٹے کی درخواست کرتے بیٹا مل گیا اب بیٹا بیوی دونوں کو اللہ کے حکم پر سر زمین آروپ پر چھوڑ گئے چھوڑ آئے رب نا انسکن تو منظر غیر ہے تھی بن غیر مر رب ربانسلام فجحت سے تحوی لے من میں رسمارات کروں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی اور برکتوں کی دھونے کر دی اللہ نے قبول کر لی آج سرزمی پہ ہر طرح کی بھلائیاں موجود ہیں ہر طرح کے پھل موجود ہیں وردفوں میں رسمار پھلوں کی روزی دینا اللہ نے ایسے قبول کر لی پھلوں کے وہاں ڈھیر لگا دیے ہر وقت موجود ہے ہر وقت دستیاب ہیں جب سرزمین مکہ پر افراد ہزاروں کی تعداد میں ہوں پھر بھی پھل ختم نہیں ہوتے اور جب وہ جاجے گرام پہنچ جائیں اور پچیس تیس لاکھ کا اجتماع ہو پھر بھی پھل ختم نہیں ہوتے ابراہیم علیہ السلام کی دعا فلم یہی بیٹا جب چلنے پھرنے کے شامل ہو گیا ہلکی قدموں سے دوڑ رہا ہے چل پھر رہا ہے ایک اور امتحان آ کہ ابراہیم اس بیٹے کو ذبح کر دو اس بیٹے کو ذبح کر دو خود ذبح کرو فلم یا انی ارافل منا انزب کا فن در ماضا درا جب اس مقام پر لے کے جہاں سبا کرنا تھا اور اللہ کی عمر کو نافذ کرنا تھا براہی میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے سفا کر رہا اسماعیل اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا تجھے صفا کر رہا تیرا کا خیال ہے یہاں اشگار نہیں ہے کہ اسماعیل کی رائے کیوں نہیں آپ تو خلیل اللہ ہیں ان سے کیوں پوچھیں جاتے اور جا کے سفا کر دیتے لیکن نہیں اللہ کی منش اور حکمت بھی یہی تھی کہ یہ ایک لاز تھا داستان دونوں باپ اور بیٹے کے ارد گرد گھومے بیٹے سے پوچھا بیٹا باپ سے پہلے تیار تھا اب جان یہ خواب نہیں ہے افعل ما تو عمر یہ تو اللہ کا امر ہے اس کو فوراً کر گزریے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے دونوں نام امر ہو گئے اسماعیل اپنے باپ کا فرما بردار اللہ کے امر کا فرما بردار حالانکہ گلے گلے پر چری پھرنی لیکن فوراً تیار فوراً تیار حفظ کثیر نے لکھا ہے کہ سفید لباس زیب دن تھا ابا جان اگر اسی طرح مجھے ضبح کیا یہ لباس خون سے بھر جائے گا مجھے کفن کس چیز کا دیں گے اسے اتھارنے کم از کم یہ لباس کفن کے لیے محفوظ ہو جائے یہ باتیں ہو رہی ہیں فلما اسلم بطل جبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہی آ دونوں باپ بیٹے انہوں نے میری فرم برداری کا حق ادا کر دیا باپ چھری پھیرنے کے لیے تیار اور بیٹا صبح ہونے کے لیے تیار پیشانی کے بعد نٹایا تاکہ سبا کے وقت آنکھیں ٹکرا نہ جائے اور دل پہ ترفلم نہ آ جائے اللہ کے عمر کی تنفیذ میں تاخیر نہ ہو جائے چھری پھیر رہے پھر نہیں رہے اللہ نے آزمانا تھا آزمان لیا فلم اسلم دونوں باپ اور بیٹے نے فرما برداری کا حق ادا کر دی بنا دا ہم نے ابراہیم کو پکارا ندا کی قد صدقت رویا کہ تم نے اپنا خواب سچا کر دکھائے شاہ باش سچے ہو تم کامیاب ہو تم ہاد ہو آج کے دن سچے لوگ ہی کامیاب ہوں گے اور وہی نہ جاتا تم سچے ہو تم کہ تم پورے ہو چکے ہو تم اور تمہارا بیٹا دونوں نے فرم برداری کا, کا اور وفاشاری کا حق ادا کر دیا تو یہ ایک وہ عجیب اور عظیم قصہ ہے واقع اور داستان ہے بیش قربانی کے پیچھے وفتہ ہو عظیم ہم نے اس کے بدلے ابراہیم کو زبع عظیم دے دیا زبع عظیم جنت کا پلا ہوا مہنڈا چھری کے نیچے آیا اور وہ ذبح ہو گیا اسماعیل کو ہٹا دیا گیا ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھول کر دیکھا نیچے مینڈا زبا ہے اسماعیل علیہ السلام رہے ہیں کہ اللہ کے امر کی اطاعت کے لیے تو ہم پوری طرح آمادہ تیار تھے آگے جو اللہ کا امر جو اس کے منشاور تقدید اللہ کا امر نافذ ہو گیا اور اس کے بدلے زر عظیم دل گیا زر عظیم کیا ہے یہ قیامت تک کے لیے اس سنت کو زندہ جاوید کرنے کا معاملہ ہے کروڑوں مسلمان ہر عید کے موقع پر جانور کریں گے ایک ایک دو دو جتنا اللہ توفید دے اللہ کی تقبیریں پہنچیں گی ابراہیم تمہارے نہیں یہ عظیم ہے ہر ایک کی قربانی کا ثواب آپ کو بھی ملے گا یہ اجر آپ کو بھی پہنچے گا یہ اجر کی کیا جو ہے وہ اس وقت مقدار بن چکی ہوگی اور قیامت امت تک یہ اجر پہنچتا دارے گا ملتا رہے گا ذبح عظیم ہے ہمیں یہ قربانی دے دی, دی گئی بطور سنت کے ہمیں چاہیے کہ کم از کم اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت طیبہ ہے اس کے اس اہم حصے پر غور کریں اطخاد اللہ نے کہا میرے فرما بردار بن جاؤ فرمایا کہ اسلم تو یاندہ تیرا فرما بردار بن چکا پھر بڑی آزمائش بڑے امتحان ہے سب نے کامیاب ہوا حتیٰ کہ آخری آزمائش بیٹے کو صبح کرنے کی فلما اسلم اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی کہ دونوں باپ بیٹا میرے فرما بردار بن چکے شہادت آگئی آسمان سے تزکیا آگیا یہ اسلام اور استسلام انقیاد خود خدر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو چھپا دینا اللہ تعالیٰ کی سچی غلامی قبول کر لینا اصل یہ قربانی کا فلسفہ ہے ہمارے اندر بھی است اسلام آ جائے اسلام آ جائے اللہ تعالیٰ قرضت نے ہمیں اس آزمائش سے دو چار نہیں کیا جس سے ابراہیم علیہ السلام کو کیا تھا ورنہ کون اس پر آمادہ ہوتا کون تیار ہوتا ہمارے لیے مینڈور جانوروں کی قربانی ہے اس قربانی میں اخلاص کا پہلو ادا ادا کر کے اس کا حق ادا کرو جیسے ابراہیم علیہ السلام اخلاص کے پیکر تھے ان نسلا و نسو کی وہ محیاں قربانی میں تم سچے ثابت ہو جاؤ ابراہیم علیہ السلام بیٹے بھی قربانی میں سچے تھے تم ان جانوروں کی قربانی میں سچے بن جاؤ نبی اسلام کی سنت کی ادا ہر برحلے پر اور قربانی میں اخلاص کا جذبہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ قربانی کا صدق ہے نہ یہ نار اللہ کا منا بلا کی یہ نالقوا اللہ رب العزت کو تمہاری قربانی کا خون نہیں پہنچتا گوش نہیں پہنچتا تقوا پہنچتا اور دل کا اخلاص نہ پہنچتا بڑے بڑے مہنگے جانور ہوتے ہیں لیکن اگر ریاکاری ہوگی سب دیکھا سن رہا ہے کہ دو کروڑ کی گائے کو بکنے ہوئے کے لیے آئی ہوئی ہے لوگ خریدیں گے کریں گے صحابہ کی ساری قربانیاں جمع کر لیں شاید اتنی قیمت نہ بن سکے مگر وہ اللہ کے مقرب تھے اللہ کے چنے ہوئے تھے تو مہنگی قربانی کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے اس کی اہمیت دوسرے نمبر پر پہلے اخلاص اور امتیاز قربانی کرنے والا کتنا سچا ہے نبی کی اطاعت میں اللہ کے ساتھ مخلص ہونے میں کتنا سچا ہے اس کے بعد اگر قربانی قیمتی ہے تو وہ بھی دیکھی جائے گی اس کا بھی اجر ملے گا ثواب ملے گا لیکن یہ اخلاص کو چیک کرنے کے بعد اخلاص اگر مفقود ہے تو دو کروڑ کی بربادی بھی بالکل بیکار بلکہ یہ بندہ قیامت کے دن شروع و حمان سے پہلے جہنم میں گرا دیا جائے گا جو ریاکاری کا مرک تھا ریاکاری کا پتلا تھا ہر کام کرتا دنیا کی شہرت کے لیے بس دنیا میں وہ باہ ہو میڈیا میں نام آ جائے اور شہرت اور دھوم مچ جائے بالکل بیکار اللہ کا تھجکارا ہوا اور ٹھکرایا ہوا بندہ ہے تو یہ سد اخلاص اور سد اطاعت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا خلاصہ اپنے اندر پیدا کرے تاکہ یہ قربانی کا امتحان اس ان سے خروع ہو سکے جو بڑا سستا امتحان ابراہیم علیہ السلام کو امتحان اس سے دوچار کیا گیا مگر بیٹے کی قربانی کے ذریعے ہمیں چند روپے خرچ کر کے ایک جانور کی قربانی کرنی ہے اس میں اگر سد اطاعت نہ ہو اور سد اخلاص نہ ہو تو ہم ناکام ہیں شکست خوردہ ہیں اور اللہ کے دین کے مجرم میں تو اپنی پوری طرح حفاظت کریں اور ان جو جو ایک عمدہ اقدار ہیں ان کی حفاظت کریں اپنے اندر اخلاص پیدا کریں اور اپنے عمل میں اللہ کے پیارے نمبر کی سلت کا اتباع جو ہے وہ قائم کریں ہمیں اسلام دیا کہ اور عمر اسلام الدین ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا گیا کہ تمہیں بھی کہا جا رہا اسلم لے آؤ اسلام قبول کر لو وہ اسلام کیا ہے وہ اسلام پانچ چیزوں کا نام ہے پانچ چیزوں کی آزمائش ہے الاسلام و اللہ, الہ اللہ و انہ محمد الرسول اللہ الزکا بتصوم رمضان بطیم السلام بطوثی السکا براندلی تمہارے نئی اسلام پانچ چیزوں کا نام ہے ایک اللہ کی توحید کی گواہی دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشارت کی گواہی نماز قائم کرنا زکوٰۃ دینا روزے رکھنا استثاق پر حج بیت اللہ کرنا یہ تمہارا اسلام ہے اس اسلام میں آ جاؤ لیکن سرسری طور پر نہیں پوری ایک رسوخ کے ساتھ بدعت کے ساتھ نہیں سنت کی اتباع کے ساتھ ریاکاری کے ساتھ نہیں بلکہ اخلاص کی حفاظت کے ساتھ ان پانچوں امور نے اس اسلام کا رنگ بھر دو ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس اسلام کا پہلو اور تھے دینداری بھی تھے بہت ابراہیم رب فاطم نہ ہوں گا ابراہیم گل رب نے جن جن کلمات سے مسائل سے احکام سے آزمایا انہوں نے پورے کر دی ان پر بھی عمل کیا اور ساتھ ساتھ یہ قومی اور قدیم آزمائش بیٹے پبا کرایا جا رہا ہے کبھی دور دراز مقام پہ تنہا چھوڑایا جا رہا ہے کبھی آگ لے گرایا جا رہا ہے کبھی پوری قوم اور گھر بار اور امرود کے سامنے بحث تعیٰ کیا جا رہا ہے اور کبھی ترقی بتن کا حکم دیا جا رہا ہے گھر کو چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ ساری آزمائشیں تھیں جن میں پورے اترے اسلام تمہارے لیے بھی اصل تم نے بھی اسلام لانا ہے اللہ کی غلامی ان پانچ امور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعا ہی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی رسالت اور نماز قائم کرنا دینا زکواتے رکھنا اور حج بیت اللہ کرنا ان میں اخلاص کا اطاعت اور امتیاز کا اتباع سنت کا رنگ بھر دو تاکہ تم اس امتحان میں سرخرو ہو سکو اور کامیاب ہو سکو اللہ تعالیٰ سے توفیق کی صلاح یہ بڑے قیمتی دن ابھی بھی جاری اور قائم ہے تقریباً پانچ دن باقی ہیں ایک ایک بڑی بڑی قیمتی ہے سب سے افضل عمل تقبیرات اکبر تقبیر یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد اس میں تحلیل بھی ہے تقبیر بھی ہے اور تحمید بھی ہے چلتے پھرتے کثرت سے تقبیراتی کرو گے روزے رکھو گے روزوں کے حوالے سے پچھلے جمعے گناہوں کے برابر یہ حدیث ذیل ہے ایک غلط فہمی کے تحت یہ بات بیان ہو گئی یہ حدیث ہے لیکن عجر ہے عجر اتنا اجر ہے ہم نہیں جانتے یہ جانتے ہیں کہ ان دنوں کی نیکیاں سال بھر کے دنوں کی نیکی سے محبوب. ایام الدنیا افضل ایام الدنیا یہ دس دن جو ہیں دنیا کے تمام دنوں سے افضل اور بڑے ہیں حتیٰ کہ رمضان کے دنوں سے بھی بڑے ہیں تو ان کو ضائع نہیں کرنا ان کا حق ادا کرنا ہے تب جو نیکی کرو گے اللہ کے راہ میں فرض کرو گے تو اجر کتنا ہوگا ہم نہیں جانتے اللہ جانتے ذکر کرو گے کتنا اجر ہوگا ہم نہیں جانتے اللہ کا روزے رکھو گے نفلی. کتنا حضر ہے اللہ جائے اور صنعت اللہ اللہ, اللہ, اللہ کی ذات سے امید بلکہ یقین ہے کہ یہ ایک روزہ دو کے سال کے گناہوں کا کفارہ سال گزشتہ اور سال آئندہ یہ روزہ رکھو گے اللہ تعالیٰ آئندہ سال کے گناہ بھی مار کر دے گا تک یہ نہیں اور ایک اور کیا ہے اگر یہ روزہ رکھ لیں تو اس میں اگلے سال تک کی عمر کی کو ایک ضمانت موجود ہے کہ تم اگلا سال بھی پاؤ گے تبھی تو گناہ کرو گے تو اللہ معاف کرے گا اس میں ایک اشارہ, ایک اشارہ پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگلے سال تک محنت دے گا تاکہ اس ایک روزے کی برکت سے سال آئندہ کے گناہ جو ہے وہ معاف کرے تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے توفیق کی صدا بھی ہمیں اس مہینے کھاتا دہ کر کے اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دو کثرت سے قرآن پڑھو کثرت سے یہ کلام الرحمان ہے ان دنوں کے راتوں اور دنوں کو تلاوت قرآن سے بھر دوبیر کو روایت ان کا قول آپ کو بتایا تھا نہ سورج راتوں کو اپنے چراغ گجری نہ دو بلکہ چراغوں کو چلتے رکھو اشارہ تلاوت قرآن کی طرف ہے بتائیں پھر ان کا علیم الگ ہو باحل داغنا الحمد لله رب العالمين